بدا لمر اللہ جمی کی اللہ رب العالمین نے ملت ابراہیمی کی ہمیں پیروی کرنے کو حکم دیا اور ملت ابراہیمی ہے کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو اخلاص کے ساتھ شرک سے بچتے ہوئے صرف ایک اللہ وحدہ دھولا کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہر قسم کی عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خارج کرنا یہ دین ابراہیمی ہے اور اسی دین ابراہیمی حنیفی ہی کی اتباع کرنے کا اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمی نے ہی حکم دیا کہ اسی دین کی پیروی کریں جو ملت ابراہیمی اور حنیفی ہے یعنی توحید خالص ہے اس میں شرک کی باطل کی کفر کی ذرہ برابر ریاکاری کے کی کوئی ملاوٹ نہیں یہ ہے ملت ابراہیمی اسی چیز کا اللہ تعالی نے حکم دیا دنیا کے سارے لوگ اسی کی پیروی کریں اور اسی ملت ابراہیمی یعنی توحید خالص ہی کے لیے اللہ تعالی نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے انسان اور جنات کی پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کے یہی جی ہے کہ سارے انسان اور جنات اللہ وحدہ اللہ شریف کی عبادت کریں اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ولی آبدون وما وما ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا کرنے کب اور جنات انسان اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ آخر یہ انسان و جنات کو ہم نے کیوں پیدا کیا اس کا مقصد صرف ہے اللہ علیہ کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں یعنی توحید اسی لیے حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما اور بہت سارے اہل میں کہتے ہیں یعبدون کا مطلب یواون یعنی ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے اپنی عبادت کے لیے یعنی صرف توحید پر عبادت کرنے کے لیے توحید پر قائم رہنے کے لیے ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مین مقصد کیا ہے توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنا توحید کی دعوت دینا توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا اسی لیے سب سے بڑا حکم عظیم الشان سب سے بڑا حکم اللہ تعالی نے جو انسانوں کو دیا ہے اور جنوں کو وہ توحید کا حکم ہے کہ انسان توحید پر ہے ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی وہ کرے شو اللہ کے لیے کرے ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا چاہیے جس طرح سے سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو توحید کا حکم دیا ہے اسی طرح سے سب سے بدترین گنا جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو منع کیا ہے وہ شرک ہے سب سے بڑا پیغام اللہ تعالی کا اور سب سے بڑا حکم توحید ہے اور سب سے بدترین چیز جی جسے اللہ نے منع کیا وہ شرک ہے اسی لیے رب العالمی نے فرمایا وہ ابود اللہ ولا تشرک و بھی سیاح وہ ابود اللہ ولا تشرق و بھی اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب اور کسی کے ساتھ اللہ اور کسی کو بھی اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ کرو وا بد اللہ ولا تشرکی سیاح صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو اسی لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے شرک کی مذمت بیان کی فرمایا ان شرکا یع المن ادیم شرک بہت بڑا ظلم ہے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وم یو شرک بلّہ فقد افطرا اصمن ادیمہ جس نے شرک کیا وہ اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان مانا ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان یشرک بلّا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ النار وما و من غالمی جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جہنت کو حرام قرار دے دیا واہ جہنم اور وہ سیدھے مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا وہین انصار اور مشرقوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا ایک دوسرے مقام پر اور اللہ نے فرمایا ان نواہ لروشن کبھی اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے وہ معاف کر دے اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی متعدد آدیش میں شرک کی بڑی مذمت بیان کیا ایک حدیث کے اندر گا یارسول بےآدم سب سے بدترین گناہ کیا ہے آنے فرمایا سب سے بدترین منا یہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا اور تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور ایک دوسرے حدیث کے اندر ہے آپ نے لقی اللہ لا مایوشی سیاح دخل جانا جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایسی حالت میں یعنی رب کے سامنے جب آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عقائد اس کے اعمال کا جائزہ لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے اور اللہ اگر آپ نے فرمایا مل شرق بہی سیاح جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات کی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے تو دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا وہ مل کی بہ جو دخل النار اور جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایسی حالت میں کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے تو آپ نے شاع فرمایا النار وہ انسان جہنم میں داخل ہوا تو سب سے بڑا پیغام سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ دیا کہ اللہ کے صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں ہر قسم کی عبادات اللہ کے لیے ہوں اور سب سے بڑا جرم سب سے بڑا گنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہے شرک کرنا اللہ تعالیٰ شرک سے ہم سب کو بچائے اب یہاں ایک بات آگے بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ فعیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فعد عقیل کا مل اصول اصلافت التی یجب و لنل انسان مار اگر تم سے پوچھا جائے کی وہ تین اصل اصول اسلام کے تین اصول کیا ہیں جن کا جاننا اور سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تین چیزیں ہیں تین اصول ہیں تین بنیاد ہیں کہ جن کا سیکھنا اور جاننا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اسی بنا سے بس سے اس کتاب کا اصول و تلاسا رکھا اب وہ تین وصول جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ سے کوئی سوال کرے تو بھائی وہ تین وصول جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے وہ کیا ہے تو آپ اس کو جواب دیں وہ تین وصولیں ہیں مارفت العبد رب ودین ہو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جواب دیں کہ وہ تین وصول جن کا جاننا اور سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہی ہے نمبر ایک بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے مارفت رب نمبر دو مارفت دین اسلام نمبر چار مار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے ضروری ہے ان تین چیزوں کو تین وصول کو اچھی طرح سے سیکھے اور ان پر علم اور یقین رکھے علم کی روشنی میں ہونا چاہیے ان تین چیزوں کا سیکھنا ضروری سب سے پہلا مارفت العبد رب ہو انسان اپنے رب کو پہچانے کہ ہمارا رب ہے کیا انسان اپنے خالق اپنے مالک اپنی معبود کی صحیح معرفت رکھے اور اللہ رب العالمین پر ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب اللہ پر ایمان علم کی روشنی میں رکھا جائے اللہ رب العالمین کی معرفت معرفت الہی دو طرح سے حاصل ہوتی ہے دو چیزوں کا علم ہو نمبر ایک ما اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہوتی ہے وہ آیات کونیا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے شناخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے کمال اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر حکیم ہونے, کا ہونے کی پہچان اللہ تعالیٰ کی دو طرح سے ہوگی نمبر ایک آیات کونیہ آیات کونیہ نمبر دو آیات شرعیہ آیات کونیہ کس کو کہتے ہیں آیات کونیہ یعنی مخلوقات بڑی بڑی عظیم تریب عجیب انداز سے اللہ تعالی نے ساری مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات پر انسان غور کرے جیسے پرانے پاک کے اندر اللہ رب العالمی توحید پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ ہمیں آیات کونیا پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا فرمایا اول ہم سماوات و ماخالک اللہ آخر یہ لوگ اللہ تعالی کی قدرت جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے ان پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہر کل انسان کو ہر انسان کو جس کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے عقل دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا آوازہ یہ لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کیوں نہیں غور و فکر کرتے اسی طرح سے اللہ رب العالمی نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا فرمایا سورج سبا کے اندر ان نما کم بے واحد مسنا و فرادا فک تم متاف کرو یا نبی عام کہ دنیا کے لوگوں میں مشرق اسلام کا انکار کرنے والا ہم تمہیں سے بھی ایک چیز کی دعوت دیتے محبت ان نما آئے بے میں تمہیں صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں وہ کیا ہے تم اللہ تعالیٰ کے وا... اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اکیلے اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنہائی اور اجتماعی ہر اعتبار سے سمت فتر پھر تم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرو دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اسی لیے مختلف مقامات پر اللہ نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں اللہ العالمین نے فرمایا افلا اندرو نل و علاج علی کئی و الاجبا علی آخر یہ لوگ کیوں نہیں غور فکر کرتے آسما اونٹ پر کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا اونٹ ہر آدمی عرب کا اونٹ پر سوار ہوتا ہے اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اونٹ پاٹتا ہے اونٹ کا دودھ پیتا ہے اللہ فرمائے اس مخلوق پر غور کرو تم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ علاسما علی کئی آسمان پر غور کرو کہ اللہ نے کیسے اس کو بلند رکھا ہے وہ اللجیبا علی کئی فنوصیبت پہاڑوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو, کو کس طرح سے جمع رکھا ہے گاڑ رکھا ہے وہی لل اروبی کئی ہے اور چاہیے کہ زمین پر غور کریں کہ اللہ رب العالمی نے کس طرح سے کس طرح سے زمین کو پھیلا رکھا ہے تو یہ آیات قونیاں ہیں جو دو قسم کی آیات ہیں ان پر غور کرنا اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے لیے ضروری ہے ایک ہے آیات کونیہ اور دوسری ہے آیات شرعیہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آیات پر ہمیں غور و فکر کر کے معارفت الہی کی توفیق نصیب فرمائے اکولو کو لا سک اللہ بنکلی گم بیماتی